ساجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے گروہ آئیں گے جنہیں میں انہیں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچان باضی میرے ساتھ میرے بعد مل کر جم جم کر پڑھیں پڑھے سلاد وسلام یا رسول اللہ, سلام یا, رسول اللہ, سلام یا, رسول اللہ و یا حبیب اللہ علی نبی اللہ الحمد للہ ہم اس مصنوع محفل میں شامل ہیں اور شرکت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ محفل ملاد بھی جاری ہے جس کا آغاز تلاوت پرانے مجید اور پھر ناخوانی سے ہوا اب مہمان مہمانوں میں سے ہمارے فبلا مولانا منظر الاسلام السہری صاحب جو نارتھ کیئرلائنا سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ہمیں خطاب کریں گے آپ سے معتبانہ التجا کے بڑے غور سے سنیے اور نعرے تقبیر و رسالت سے ان کا استقبال فرمائے نارے تقبیر نعرے رسالت سامي السلام علیکم الله الرحمن اللہ ضرب الله مثلا للذين كفروا كم نور وامراة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيه عنهما من الله شيء وقيل ادخلوا النار مع الداخلين صلى الله العظيم وصلى على رسوله النبي الامين ورحم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درد پاٹ پڑھیں حضرات محترم آج کی یہ معزز محفل تقریب نکاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کچھ قرض کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے حضرت مفتی صاحب اللہ کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کی محفل کا انعقاد کیا اور رسم سنت کی ادائیگی کے لیے ہم تمام حضرات ان کی دعوت پہ یہاں آئے نکاح بڑی مشہور چیز ہے اور حدیث پاک پرانے کریم میں اس کی جگہ جگہ تعریف آئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرنے اور کرانے کا حکم دیا پرورتکار عالم نرشاد فرماتا ہے وہ ان کے العیام امین کم و و ایمانی قواب قرار رحمہ اللہ من عنف اپنے اپنی جو باندیاں ہیں یا ایک دوسری تفسیر کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ اگر وہ لوگ فقیر ہیں محتاج ہیں تو اللہ تبارک تعالی اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا اس رائے سے قریبہ میں اللہ تبارک تعالی نے ایک تو یہ غریب یا مالدار لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو اگر کوئی فقر و فاقہ والا شخص یا ایسے حضرات جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے دینداری کی بنیاد پہ کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو آپ کو اس کے رشتے کے قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے یقین فقرا اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا لہذا ان کے فطر کو نہ دیکھا جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو غینا میں تلاش کرو یعنی نکاح کو غنی میں تلاش کرو اغنیہ میں تلاش کرو علطمس الکاح فل غنی اور ایک دوسرے الفاظ میں فلغینہ آیا یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عمراتے ہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں اگر دینداری ان کے اندر ہے تو ادنیات سے شادی کرنے میں کوئی حرچ نہیں ہے مالداروں کے پاس رشتہ لے کر جانے میں کوئی حرچ نہیں ہے ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر دینداری تو ہے لیکن ہم محتاج ہیں فخر و فاقہ ہے ہمارے اندر تو بڑے لوگوں کے پاس رشتہ لے کر جانے سے ہم خوف کھاتے ہیں اور بڑے حضرات بھی ہمیں ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کسی کو کوئی حیثیت نہیں کس کے پاس مال و دولت نہیں لہذا ان سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو دیندار ہیں لیکن پکڑو فاتح میں پکڑو فاتح میں مبتلا ہیں اور مالدار لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہمیں ایسے لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ مالداری کے سبق دیندار محتاج دیندار سے اپنی بیٹیوں کی نکاح کیوں نہیں کراتے تو یہ حدیث اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آثار ہیں جن تمام کا مقصد پر مفہوم یہ ہے کہ نکاح ایک سنت ہے اور اس کو اس میں مالداری کا, مالداری کا شبہ نہیں ہونا چاہیے مالداری کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد پرانے کریم نے شوہر اور بیویوں کے اوساد بھی بیان کیے جو آیت کریمہ ہم نے پیش کیا اس میں اللہ تبارک کا وطالیہ نے دو تاریخ کی دو عورتوں کا ذکر کیا جو دو عورتیں نیک لوگوں کے ساتھ تھی اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کی دو ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو برے لوگوں کے ساتھ تھی ایک برے لوگوں کے ساتھ اور ایک پارسا عورت کا ذکر کیا حضرت مریم بن عمران فضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دو عورتوں کا ذکر فرماتا ہے ایسی دو عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے جو دونوں ہمارے نیک بندوں کے تحت تھی حضرت نوح علیہ سلاط والتسلیم تسلیم اور حضرت لو لو طرح سلاط لیکن ان دونوں نے کیا کیا ان دونوں نے حق زوجیت کو ادا نہ کیا فخا خیانت سے اترائیں شریعت کے خلاف کام کیا حق زوجیت سے بردار ہو گئیں شریعت سے اپنے آپ کو پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا وکیل رسول النا معدرین جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ چلے جاؤں دوسری طرف پرورزگار عالم نے فرمایا کہ دو اور دوسری عورتیں ہیں ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اس کا ذکر پرانے کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے تحت تھی ان اس کے تحت رہنے کے بعد انہوں نے عرض کیا رب نیلی بے تنہا کا دل جننا پروردگار ہم ایک ظالم شخص کے تحت ہیں ایک ظالم شخص کے تحت ہیں جو تیرے دین کی پاسداری نہیں کرتا جو توحید کی پاسداری نہیں کرتا تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور الوہیت کو چیلنج کرتا ہے پروردگار ہمیں ہم نے ان کے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک ہم نے عزم مسمن کر دیا ہے اس کے عوض ربی بری بی کا پھر جنت کس کے ود ہمیں جنت میں ہمارے لیے ایک گھر بنا اللہ تبارک وطالیہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کہ عمر ابران کی جہاں فن فس حضرت مریم بنت عمران انہوں نے اپنی حفاظت کی اور پارسائی اختیار کیا عبت اختیار کی تو اللہ تبارک تعالی نے انہیں بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا تو قرآن کریم کی یہ دوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کا کمپیریزن کیا ہے دو ایسے مردوں کے ساتھ جو غلط تھے دوسری دو آیتیں ہیں جس میں ایک کا کمپیریزن ایک اچھی نیک عورت ہیں اور برے شخص کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے اور ایک مکمل پارسا عورت ہے یہ اس لیے کہ دونوں ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے اب عورتیں چاہیں تو حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ کے نقش قدم کو اپنائیں مرد چاہیں تو حضرت نو علیہ طور تسلیم اور لو علیہ طور تسلیم کے نقش قدم کو اپنا اور پھر یہ دونوں حضرات یہ دونوں امبیا کرام مردوں کے لیے شوہروں کے لیے ازباز کے لیے نمونے عمل ہوں گے نقش عمل ہوں گے اور عورتوں کے لیے حضرت مریم بن طرح اور حضرت آزیہ علیہ السلام یہ دونوں نقش عمل ہوں گی لہٰذا پرانے کریم نے جہاں ایک طرف نکاح کا حکم دیا وہی دوسری طرف کمپریزن کر کے بھی دیکھا کہ نکاح کے بعد ازوا زوجین کے معاملات کس طرح سے ہونے چاہیے زوجین کے تعلقات آپس میں کس طرح سے ہونے چاہیے اور زوجین کو کس طرح سے دینداری کے لہرے میں دینداری کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے اس لیے نکاح کا مقصد الفاق ہے حضرت امام طرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسند حسن حضرت ابو حریرہ سے ایک حدیث ذکر کی جس میں جس کے الفاظ ہیں کہ, للہ و تعالی ان کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جن سب کو, جن تینوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ان میں سے ایک فرمایا ایسا نکاح کرنے والا شخص جو ایک پت اور پارسائی کو طلب کرتا ہے نکاح کا مقصد اک پت اور پارسائی معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہے لہذا ان تمام چیزوں کے, مق... کے تحت اللہ کے رسول علیہط و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے جو لوگ میری سنت کو اپناتے ہیں وہ ایک بڑا کام کرتے ہیں اور وہ ادر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکاح کے جو اہم مقاصد ہیں ان مقاصد سے ہم سب کو ریلیٹڈ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ہماری اس محفل کو بابرکت بنائے الحمد رب العالمین السلام علیکم ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے جن کی اصل حدیث شریکوں میں ملتی ہے کہ وہ کام ایک مقام پہ جو وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کیے جاتے وہ نامکمل رہتے ہیں اور دوسری روایتوں کے مطابق جو بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جو کام درود پاک سے نہیں شروع کیے جاتے وہ نامکمل رہتے ہیں گویا کہ یہ دو کلمات کی تعلیم دی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن عطا کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ شروع ہونا چاہیے الحمدللہ للہ آپ نے دیکھا یہ محفل مصنون جس میں ہم حاضر ہیں اس کا آغاز نماز سے ہوا اس سے بہتر کون سی عبادت جو ہمارے اوپر روزانہ پڑھ ہے بارہ آج نے ابھی کچھ بہت ہی نفع بخش کلمات مولانا منظرالاسلام صاحب سے سنے اللہ عز وج اللہ ان کے علم عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے بیان سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حدیث کا بہت شوق رکھتے ہیں اور کتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اللہ ہمیں ان سب علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق توقع کراف بڑی قربانیاں ان کی ہیں اب جو ہمارے دوسرے مہمان جو شکاگو میں ایک عرصے سے غالباً میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً ایک ڈیڈے دس سال زائ وہاں کام کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہے ہیں میری مراد حضرت مفتی حفیظ الرحمان صاحب ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ چند بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ کر جس موضوع پہ بھی چاہیں ہمارے علم میں اضافہ فرمانے کے لیے تشریف لائیے اور ہمارے سامنے بیان فرمائیں نہ رہے اور اسادہ سے حضرت کا فرمائیں اللہ؛ اہل آل اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آل وکفا الحمد علی یو کفا وسلام اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم محمد سيد المهدين وحمۃ عالمی شفیبین صدح کے رام والے کے رام جملہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے انتہائی پاکیزہ سادہ مقدس اور بابرکت محفل میں اس وقت ہم سبھی لوگ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں جس نیک مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس میں محبی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد القاضری صاحب قبلہ ان کی شہزادی اور ہم سبھی لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ہر ہر قدم پر ہمیں ہم سبھی لوگوں کو اپنی برکتوں سے نوازے حاضری نکلا یہ واض اور بیان و تقریر کی محفل نہیں ہے لیکن حصول برکت کے لیے جو یہ موقع مفتی صاحب نے مجھے نصیب فرمایا میں اس پر بھی ان کا شکر گزار ہوں اس گزارشات خود اپنے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے اللہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سبھی لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا حاضری نے کے اللہ رب العزت نے اکیسواں پارہ سورہ روم میں رشاد فرمایا ہے ومن آیا ہی اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان لكم من انفسكم اس نے تمہارے وجود ہی سے تمہارا جوڑا بنایا تخلیق فرمایا وجاء الم موتم و رحم اور پھر اپنے فضل و کرم سے اس نے اس جوڑے کے درمیان تمہارے درمیان پیار محبت مہربانی اور رحمت رکھ دیے اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہے رحما وہ جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ تمہیں سکون ملے اور اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے درمیان محبت رحمت پیار الفت یہ سب گئی ہے حاضری نکام پہلی بات قابل اور یہ ہے کہ یہ ایسی سنتی مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں کے لیے روش اتنی پسندیدہ ہے کہ یہ رسمیں نکاح جنت سے شروع ہوئی ہے حضرت اعظم علیہ مثلا تسلیم جنت ہی میں پہلے ایک دوسرے سے متعارف ہوئے اور ان دونوں کے لیے اس رشتے میں منسلک ہونے کے لیے پروردگار عالم نے جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ اپنے حبیب پر درو شریف کا توحفہ ہمارے جد اعلیٰ جتنا اعظم صفی اللہ علیہ السلۃ و تسلیم سے یہ سلسلہ دنیا میں چلا دو دوریاں وصل میں بدلے دو بچھڑے ایک دوسرے کے قریب کس کے نام سے آئے تھے اس درود رسول کریم فٹر کی, کی وجہ سے لہذا جس کی وجہ سے یا عالم انسانیت عالم ضبور میں آیا ہے اور جس کی برکت کے تو فیض ہمیں زندگی کے نشے کو فراز کا علم ہوا ہمیں چاہیے کہ اس وجود مبارک کو ہمیشہ یاد رکھنا نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے مختصر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا آدھا ایمان اب آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے اسے تقوا پرہیزگاری اپنا لینی چاہیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو آدھے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ خرا دیا ہے سوچیے اور فرمائیے کہ کار وہ کون کون سی نعمتیں اس رشتے سے ان دونوں کو حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے دوسری حدیث مبارک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ دنیا میں نکاح کرتے ہیں اپنے اپنے انتخاب کی بنیاد پر کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے کوئی مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے کوئی حسب و نصب کی وجہ سے کرتا ہے اور کوئی تقوی و پرہیز کا انتخاب کرتا ہے یہ چار چیزیں بیس بنیادیں یہ ساری چیزیں جو آج دنیا میں ہم سبھی آپ لوگ اپنے طور پر برتتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اپنی اشادات میں بڑے حکیمانہ انداز میں بیان کر حبی انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے حسن و جمال کی بنیاد پر قد و قامت کی بنیاد پر اس کی چال ڈھال کی بنیاد پر یہی ایک انتخاب ہے دوسرا انتخاب ہوتا ہے مال و دولت کے لیے یہ بھی دنیا جانتی ہے اور کبھی حسن و نسب کو دیکھ کر انسان اس چیز کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ بڑے خاندان بڑے اونچے لوگوں یہ انتخاب لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چارے چیزوں میں سے ہمارے لیے جس چیز کے انتخاب کا حکم نے فرمایا ہے وہ یہ کہ تم اس میں سے ایسی مرت صالحہ یعنی ایسی نیک عورت کا انتخاب کرنا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ بیش بیش ہے کیوں اس کے علاوہ جو دو تین چیزیں ہیں وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج نہیں تو کل بھر جائیں گے چڑھتا ہوا سو شباب ہے پندرہ کے بعد آیا اور پینتیس چالیس کے بعد گیا اگر مقصود یاصلی اور نسب العین انتخاب کی بنیادی وجہ کسی کا شباب رہا ہوگا تو جب وہ ڈھلے گا تو یقینی طور پر آپ کی چاہت اور آپ کی شوق محبت تو میں نہیں کہتا لیکن آپ کے پیار میں بہرحال کمی آئے گی اور نگاہ کا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ رشتہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب آدمی کے شباب بھی ڈل جاتے ہیں بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود رشتے نکاح سنت کے مطابق ایسا مضبوط بندھن ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا پنچھی کے مصر اس کے پیچھے تڑکتا رہتا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ حسن کا انتخاب نکاح کے لیے یہ اچھی چیز نہیں مال و دولت یہ تو یوں ہی آوارہ ہے اور جو اس کو اپنے لیے انتخاب کرے گا وہ خود اس کے پیچھے آوارہ ہو جائے گا حسب و نصب کا انتخاب کرنے والے اس ایسے جھوٹھی طلب شرافت کے لیے پریشان ہوتے ہیں تم نے اگر گٹس ہے تو اپنے وجود سے اپنی شرافت کا اظہار کر کے بتاؤ نا کسی اور سے اپنے وجود کو منسوب کر کے کوئی عزت نہیں کما پتا یہ تینوں چیزیں جو ہیں ڈس جانے والی ہیں پھر کس کا انتخاب کیا جائے ایسی عورتہ جو اللہ سے ڈرنے والی ہو میرے عزیز اس میں اتنی حکمت جتنے غور کریں گے اتنے محسوس ہوگا کہ واقعی ہمیشہ ہمیں یہی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے دنیا میں دیکھا حسن کے پروانے آئے صبح کے وقت جب کے مارے لگے سارے پروانے اڑ کے چلے گئے جلت دفتر صحیح تک تک دونوں ساتھ نہیں بھائے قسمت کی مار پڑی تو دونوں بچھڑ جاتے ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں خیر و متا المرحت دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے تمہیں برتنے کے لیے عطا فرمائی ہیں اس میں سب سے اچھی چیز سب سے اچھی نعمت جو ہے وہ نیک عورت ہے اسحراللہ اسحراللہ اسحراللہ وجہ کیا ہے پیارے زندگی نکاح اور جوڑا یوں بن جانا نار تقبیر نہ رے رسالت دروشری پڑھیں علامہ محمد محمد شکیل مجنبین بہادی نباس نکاح ہو جانا اس کے لیے بھی خود پریشانیاں ہم نے اپنے معاشرے میں جنم ایک حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں نکاح کو آسان سے آسان تر کر دو آسان بناؤ نکاح اس میں اتنی بلیغ حکمت ہے کہ یقین جانیں اگر ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو رائز کر دیں نکاح کو آسان بنانا کیا ہے کس طریقے سے ان میں سے پہلی چیز ہے وہ جو جہیز کی لامتوں کی صورت میں ایک ناسور زہرے حلا حل ہمارے معاشرے کی رگوں میں اتر چکا ہے عزیثہ گرامی نکاح کو آسان کرنے کے بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آخا فرماتے ہیں زنا بیس سے ختم ہو جائے گا زنا جو تباہی لاتا ہے وہ یہ کہ ایسی نسل دنیا میں آ جاتی ہے جو اپنے باپ کو تلاش کرتے کرتے مر جاتی ہے لیکن ماں خود اس کی بتا نہیں پاتی کہ تیرا باپ یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ آج یہی تو ہو رہا ہے جو بچے خود اپنے عقل کی شناخت نہ رکھتے ہوں اس زمانے میں ان سے بھلائی کی کیا امید کی جا سکتی ہے جو اپنے وجود پر خود مستحکم نہ ہو سکے وہ شرافت کیا دے سکتے ہیں زمانے میں ایک ایسا ظہر بھرتا ہے جو پورے سماج کو زہریلا کر دیتا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان کریں بڑھا باپ اپنا بڑھاپا نہیں ڈھو پاتا لیکن جمع بیٹی کے لیے وہ سب کچھ گر بھی رکھنے کو تیار وجہ یہ ہے کہ سماج اس کے بغیر اس کی بچی کا رشتہ لینے کو تیار ہوتا ہی نہیں۔ کیسے آسان کیا جائے اس لیے ضروری ہے نکاح کو جتنا ممکن ہو آسان کیا گیا ہمارا تو سال خیر و متاؤدنیا کیوں ہے میرے عزیز نکاح ایجاب اور قبول ہے دونوں کی باتیں لیکن پھر ایک خوشگوار زندگی کے لیے ان دونوں کو کس طرح سے جینا ہے یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے ایجاب و قبول ہو گیا جذباتی وقتی ہم آہنگی بھی ہو گئی لیکن جب اس دنیا میں یہ دونوں نئے دور کا آغاز کریں گے کبھی دھوپ آئے گی کبھی چھاؤں کبھی نشیب آئے گا کبھی فرار کبھی خوشی آئے کبھی غم ان دونوں میں ایک ایسی اقسانیت یا ایسی مصالحت یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اتنی قوت ضرور ہونی چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو برداشت جب تک یہ چیز نہیں پائی جائے گی خوشگوار زندگی کبھی نہیں ہو سکتی ہر ایک آدمی اور ہر ایک بچی شادی سے پہلے اپنے کا آئیڈیل سوچ رکھتی ہے نا ایک سپنا ہوتا ہے خواب ہوتا ہے اس کا شہزادہ ہوتا ہے اس کی شہزادی ہوتی ہے ہر ایک سوچتا ہے ہم بالکل آپ کی نفسیات کی اپنی بات کر رہے ہیں ایک خواب ہوتا ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ سوچتا ایسی, ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی زندگی انہیں خوابوں کے سہارے شباب کی جہنیز پر جب قدم رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد جب آمنا اور سامنا ہوتا ہے تو اس موقع پر سو فیصدی اس معیار پر نہ وہ اتر پائی اور نہ یہ اتر پایا تو بتاؤ اس وقت کیا کیا جائے یہی وہ نازک گھڑی ہوتی ہے کہ آدمی کو اس وقت سنبھالنا پڑتا ہے اور عورت کو بھی سنبھالنا عزیزہ نے گرامی دنیا میں تو صرف بے آئے ایک ہی ذات آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ بھی ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے بس بے عائد وہی ایک کرتی وہی رب ہے جس میں تجھ کو ہم کرم بنائے ہمیں بھی مانگنے کو راستہ بتایا تجھے ہم دہے خدایا تجھے ہم دہے خدایا یہی بولے सिधरा والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے डाले ڈالے پائے تجھے یج نے یج یق بنایا تجھ نے یج یق نے یج بنایا وہی ایک ہستی بے آئے ورنہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے خگ لمبا ہے تو سورت دوسری ہے سورت اچھی ہے تو بعض کچھ اجب ہے چار کچھ تو جو آئیڈیل ہے وہ سپنا ہے اگر تعبیر کی صورت میں بےنی سو فیصدی نہ آیا تو پھر نباہ کیسے کرو گے یہ جاننا بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے کسی کو سمجھنا یہی بڑی اہم ضرورت ہے کچھ اس میں کمی ہوگی تو کچھ اس میں بھی کمی ہوگی اس میں اگر کچھ کمی ہے تو اس میں کچھ کمی ہے اب اس کو کیسے نبھایا جائے کیسے چھپایا جائے قرآن حکیم اس کو بیان فرما دے رہا میں صرف اشارہ کر ہوں ہن لباس القم و لباس اللہ ہن لباس القن و انتم لباس اللہ لباس کا پہلا ظاہری بادی نظر میں جو مفہوم ہے وہ ستر پوشی ہے جب عورت تمہارے لیے لباس ہے تم اس کے لیے لباس ہو تو گویا کیا وہ فرض نبھاؤ جو لباس نبھاتا ہے اس <سؤال> <سؤال> میں اگر کچھ کمی ہے تو تم اسے نباہ دو تم میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اسے نبھالے <سؤال> یہی ہے وہ رات زندگی کا جو لوگ اس کو پا گئے امل میں وہ غریبی بھی اتنے خوش ہیں کہ شاہی ان کے جھوپڑی پر قربان جنہوں نے اس طرح کو پا لیا یہ بنیادی چیز ہے اللہ اللہ اللہ السلام علیکم حاضری نکرام بس چند گیا تھا اور آپ کی سما خراشی اس کے بعد میں اپنے کو سب مت کر دے رہا ہوں چونکہ یہ میں نے اپیل کیا پہلے کی یہ کوئی تقریر و خطاب کی محفل نہیں نکاح کی محفل ہے اسی کے حوالے سے کچھ مجھے حکم ہوا مرتی صاحب کا کہ کچھ عرض کرو تو میں آپ کے حضور سامنے آیا ایک اور بات اسی حکمت کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ اچھا اور پرانے مجید ارشاد فرما رہا ہے رہا شیرو المعف مردوں کو یہ کتاب ہے کہ اپنے ازواج کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک انتہائی بہتر طریقے سے سلوک کریں ان کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا حق ہے یہ زندگی تمثیلی انداز میں اگر کہی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شمع ہے ایک پروانہ یہ رشتہ بڑا قوی ہے ایک گل ہے ایک بلبل بل, یہ رشتہ بڑا قوی ہے ایک چاند ہے ایک چکور یہ رشتہ بڑا مضبوط کسی کو آپ سمجھیں جو چراغے خانہ ہے اسے شم نفیز مت بنائے اور جو پروانہ اس شمع کا ہے وہ کہیں اور نہ جائے اس کا لحاظ کریں جو چاند کا چکور بنا وہ اسی کے لائق رہے اسی کے قریب رہے جو گل بل کا بلبل بل بنا وہ اسی کے گن رہے oh yeah, یہی زندگی کی بنیاد اور دیش ہے لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاند بھی چکور کا دل نہ جرائے گل بھی کبھی بلبل بل سے نہ روٹھے اسی طریقے سے شما اپنے پروانے سے منہ نہ پھیرے اشارے میں صرف یہ بات کہہ دوں دن بھر کا تھکا مادہ پسینے میں شراب ہو مزدوری گارا مٹی کر کے جب آدمی گھر پہ آتا ہے تو یقیناً وہ تھک چکا ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے بات کے اعتبار سے یہ وہ ابو اب پر جب قدم رکھے تو اس में میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رفیق زندگی کی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی دن بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے میں یہ بات تھوڑا لفظوں کے انداز میں کہا لیکن یہی چیز حبی سے مبارک میں اسی طریقے سے بیان ہوئی ہے وہ عورت بڑی اچھی ہے وہ عورت بڑی اچھی ہے کہ جب بھی اس کا खुश اسے دیکھے تو خوش ہو جائے وہی بات وہ اور بڑی اچھی ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اندرون خانہ زندگی گزارنے کا اتنا محکم ذریعہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم خود جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں جو لوگ اس پر عمل کیے وہ دنیا میں مثالی زندگی گزار کے چلے گئے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو آگو ہیں پرور <takes> عالم ہم سبھی کی شرکت اس مبارک بزم میں قبول فرمائے <takes> اور ہمارے مفتی صاحب پبلا کی صاحبزادی اور علامہ حامد صاحب جو نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں پرور عالم ان کی رہ گزر ان کے لیے خوشگوار بنائے یو <takes> روا <takes> نالی رحمد اللہ تقدیف ایک مرتبہ تو پار پڑنے اللہ محمد علی والکرم علیہ وبارکن علیہ اب جب کے جن کا ہمیں انتظار تھا وہ آ ہیں تو رسم نکاح کے لیے میں ٹبلا حضرت علامہ استاذ مسود احمد برکاتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور رسم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذين آمنوا صلوا وسلم و تسلیما اللهم صل علی فینا مولانا محمد و علی آل سین و الفارم و علیه و بارک رسول الله صلی اللہ علیہ حضرات اپنے نکاح کی مجلس میں حضرت مفتی صاحب قبلہ مد اللہ علی کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی جتنی شادیاں کی ہیں واقعی سب شرعی طور سے کیا جہیز وغیرہ کے بارے میں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی تنہائیوں میں اس کی نحوست اس کی تکلیف دیکھ باتوں پر بحث بھی کرتے رہتے ہیں مگر جب لڑکوں کی شادی ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو سوچتے رہتے ہیں کچھ مل جائے اور جب لڑکیوں کی کرنا رہتا ہے تو سوچتے ہیں دینا نہ پڑے تو مجھے ہوتا نہیں وہی لوگ جو جہیز کی ملامت کرتے ہیں جب لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں ادھر ادھر سے ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے مگر اس کے نانا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے اس کے پھوپھا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کبھی کبھی شادیوں میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں یہ کیوں لائے ارے را اس کی پھوفی نہیں مانی لے آئے کیا کوئی راستہ نکال لے سال مگر مفتی صاحب اللہ علی نے پہلے اپنے بیٹوں کی مولانا حامد رضا صاحب کی شادی مبارک پور میں کی تو یہ فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں لینا آر... آر... بیٹی کے بارے میں آدمی با اختیار ہوتا ہے کہ <suss> نہ لے بیٹوں کے بارے میں چلو کچھ دینا پڑے گا سامنے والا کچھ نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ हरीशरीफ में सरकार ने, ने इशार भी फरमाया असरोहू बर का असरोहू महूदा की सबसे ज्यादा बाबरकत शादी कौन सी होती है मालूम है जो तकलुफात में सबसे ज्यादा कम तक सबसे ज्यादा बाबरकत वो शादी है तकल्लुफ जिसमें कम तकल्लुफ समझ आएगा جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور صحیح معنوں میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ کو کوئی سامان خریدنا ہو تو وہ مشکل ہے اس سے آسان شادی یہ آحا... آحا... آحا... علماء کرام رام کرام تشریف فرما ہے شرعی مسئلے کے اعتبار سے میں کرو با بیو شرا میں خرید و فروخت میں اگر بائیں یعنی بیچنے والا اور خریدنے والے دونوں کسی ایک شخص کو وکیل بنائیں تو ایک شخص بائیں اور مشتری دونوں کا وکیل نہیں ہو سکتا مثلا ہمیں اپنی گھڑی بیچنی ہے اور آپ کو خریدنی ہے تو ہم مولانا عمیر صاحب سے کہیں یہ ہماری گھڑی آپ بیچ دیجیے آپ وکیل ہیں ہماری گھڑی اور حضرت مولانا غلام سبحانی صاحب کو وہ گھڑی خریدنی ہے تو یہ بھی مولانا عمیر صاحب سے کہیں کہ وہی گھڑی ہمیں آپ خریدوا دیجیے آپ وکیل خریدنے یہ وکیل نہیں ہو سکتے دونوں کے بائیں کا وکیل الگ ہوگا مشتری کا وکیل الگ ہوگا مگر نکاح کو سرکار نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک ہی شخص شوہر اور بیوی دونوں کا وکیل ہو سکتا ایک ہی شخص اگر دونوں کا وکیل ہو سکتا اور وہ انہیں کہا اتنی آسان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ توفیق بخشی اور بچیوں کی بھی شادی جو مفتی صاحب نے کی تو صحیح معنوں میں دیندار اور عالم دین شمار سے کی آج کی بھی شادی حضرت مولانا حامد رضا سلح سے ہو رہی ہے یہ عالم دین ہے اور مفتی صاحب نے صرف ان کے عالم ہونے کی بنیاد پہ رشتہ کیا بھی جلدی انڈیا سے تشریف لائیں بتائیے ان کا کوئی خاندان یہاں نہیں ہے ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے ان کے یہاں بینک بیلنس نہیں ہے ہاں ان کے تینے میل میں دین ہے وہ بہت قابل قدر ہے اور ان کی بھی دینداری ہے کہ باوجود اس کے یہاں ہر شخص ضرورت مند ہوتا ہے مگر اللہ کو جزائ خیر دے کہ انہوں نے یہی کہا کہ مفتی صاحب مجھے جہیز کا کوئی سامان نہیں لینا تو یہ رشتہ بہت بابرکت ہے اور हमारे बुजुर्गों ने बात तो हम लोग लो कहते हैं पर कह सब मैक पा जाते हैं छोड़ते नहीं बात आ है तो भैया कहें भी, भी नहीं भाई अब दावतों में हम जानते हैं नाराज मत होइएगा दो घंटे के बाद खाना देते हैं आप लोग जब होटल में जाते हैं बोली है नहीं है किसी भी दावत में आज तक होटल में मैं गया हूँ अगर तो दो घंटे से पहले खाना नहीं मिला اور وہاں کوئی نہیں ناراض ہوتا اور ہمارے آنے والے تو ناراض ہو جاتے ہیں بس مجھے دیر نہیں کرنی ہے مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کو کہ باتیں تو بہت دیر میں اب آ گئی ہیں بزرگان جی باتیں سن کے لیکن مجھے دے دیں ایک بات بتا دی نکاہ کو اپ کہتے کیا کہتے ہیں مانے جانتے اسی سے عقیدہ بنا ہے اقب ہی عقیدے کا ماسز اشتفاق ہے اقد یہ بڑا نازک ہوتا ہے اقب نکاح میں آپ غور کریں کہ ایک لفظ نکاح کا ہوتا ہے اور پھر ایک ہی لفظ طلاق کا بھی ہوتا ہے آج کل لوگ احتراج بھی کرتے ہیں کہ ایک لفظ تلاش سے آدمی سالوں رہتا ہے بچے ہوتے ہیں سب کچھ ایک لفظ بول دیتا ہے تو اس کی ورجا سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں رہتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اقل سے سوچتے ہیں کچھ تھوڑا اس میں ایسی قید ہو کہ روک تھام کے کام آگے بڑھے ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ اگر نکال دیا تو پورے زندگی بھر کا مسئلہ ختم ہو جائے یہ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہے لیکن آپ غور کریں کہ آخر بیوی جو بنتی ہے وہ ہونے والے شوہر کی ہوتی کون ہے اجنبیا ہوتی ہے اگر وہ محرم ہوگا بہت پرابتدار ہوگا تو شادی ہوگی ہی نہیں محرم مگر ایک اجنبیا عورت ایک لفظ قبل تو جب کہہ دیا شوہر نے تو آپ بتائیے کتنے رشتے اس سے جڑ گئے ہیں ایک ہی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے اب وہ عورت بیوی ہو جاتی ہے اس کے باپ خش ہو جاتے ہیں اس کے بھائی سالے ہو جاتے ہیں اس کی ماں ساس ہو جاتی ہے پھر اب صاحب شوہر کا باپ خش ہو جاتا ہے اس کے بھائی دیور ہو جاتے ہیں اس کی ماں ساس ہو جاتی ہے اس کی بہنیں دل ہو جاتی ہے ایک لمبا رشتہ جڑ جاتا ہے بول ایک لفظ قبیلتوں سے کتنے رشتے ایک منٹ میں جڑ گئے تو جب جڑے ایک منٹ میں سب تو آپ نے اعتراض نہیں کیا اور جب ختم ہوئے تو آپ نے اعتراض کر تو جیسے ایک لفظ سے رشتے بنتے ہیں ویسے ہی ایک لفظ سے ختم نہیں ہو جاتے یہ اب اسی پہ آپ غور کر رہے اسی سے عقیدہ ہے کبھی کبھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک بات اگر آدمی کفر کی دیتا ہے تو نماز روزہ حج و زکات داڑھی لباس مسلمانی شکل و شکل و سب کیا ہوتی ہے ہو جائے اسی سے عقیدہ ہے جیسے اپنے نکاح میں ایک لفظ سے بہت کچھ بن جاتا ہے ایک لفظ سے بہت کچھ بگڑ جاتا ہے ایسے ہی عقیدہ بھی ہے کہ اگر ایک لفظ کب کسی سے سربد ہو گیا تو پوری زندگی کے امال بھی اس کے بربادی ہے تو یہ بڑا جامع ہے آپے نکاح اس इसलिए اپنی گفتگو اپنی بول اپنی زبان کو قابو میں رکھنا نکاح کے بارے میں بھی اور ایمان کے بارے میں بھی دوبارہ آپ بالکل تیار ہو چکے ہیں اس میں اب تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے ہمارے معذ مہمان حضرت علامہ مفتی حفیظ الرحمن صاحب اللہ یہ ہمارے پرانے کرم فرما ہے یہ خود پہ نکاح پڑھیں گے اور پھر <تصفح> بعد <بارے تصفح>